نور فرمان صلی اللہ تعالی علی وسلم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بیش بیش صاحب و مدنی چینل کے ناظرین جامع المدینہ کے عشق رسول ہمارے طلباء کرام خصوصاً دلچسپ سوالات اور امیر علیہ سنت کے ایمان افروز جوابات کے عنوان کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہیں اور اس سلسلے کا جو ہمارا انداز ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو مختلف مدانی گلدستے اپنے ایک مختصر سے وقت کے اندر دکھاتے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ ہوگا آج آپ کو شوگر کے بارے میں اہم معلومات کا ایک مدانی گلدستہ آپ کو دے رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھا کیجئے کہ بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بس اوقات بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں اور توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی آج یہ گلدستہ دیکھتے ہیں علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد شوگر ایک موزی ترین مرض جو اپنے اندر ہی کئی بیماریاں پوشیدہ رکھتا ہے دنیا میں اس وقت کم 370 تین سو ستر ملین افراد اس مرض میں مبتلا ہے اور ان میں سے کم و ایک سو ستاسی ملین لوگ اس سے نا ہیں کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں جیسے غذا میں بے احتیاطی ڈپریشن وغیرہ امیر اہل سنت آپ نے بارہا اس پر کچھ کلام فرمایا ہے یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ڈاکٹرز کے مطابق روٹی میں بھی شوگر ہے اب کیا غذا استعمال کی جائے اور مزید کچھ احتیاط ارشاد فرما دیں یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ہم غذا میں تو پرہیز کر لیں پر ڈپریشن سے کیسے نجات حاصل کی جائے اب روٹی میں بھی شوگر دودھ میں بھی شوگر ہوتا ہے چاول میں بھی شوگر ہوتا ہے ہو سکتا ہے پانی میں بھی کچھ نہ کچھ, کچھ شوگر ہوتا ہو میٹھا پانی تو انسانی بدن کو شوگر کی حاجت بھی ہوتی ہے شوگر لو ہوتا تو پھر بھی تو بندہ تکلیف اٹھاتا ہے تو یہ نہ لو ہونی چاہیے نہ ہائی ہونی چاہیے وہ نارمل رہے درمیانہ رہے تو ایک تعداد ہے کہ آج کل متگنے کے شوگر میں مبتلا اس کی علامات بات یہ ہے کہ جیسے کہ ٹانگوں میں درد اس طرح کہ جی چاہے گا کوئی دبا ہے تو اچھا ہے تھکن لگے گی چلے گا تو پیشاب بار بار آئے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا پیشاب منہ خشک ہوگا سوکھے گا پیاس بہت لگے گی زخم ہو جائے جلدی نہیں بھرے گا یہ شوگر کی علامات میں تھے اب کسی کو کم کسی کو زیادہ شوگر تو سب کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور شوگر پر نظر رکھنی چاہیے اور بچنے کا طریقہ یہ کہ بھوک باقی ہے کھانا چھوڑ دے اور بیچ میں بھی کوئی چیز کھائے تو اس کی احتیاط کریں یہ کیا کھا رہا ہے چائے زیادہ میٹھی نہ پیئے اور تھوڑی مقدار میں پیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے ہمیں صحت دے آفیت دے عبادت کے لیے تو اس لیے وہ محتاط رہے محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے کم کم ڈر کے آدمی کھائے تو انشاءاللہ کافی بچت ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ اب را ڈپریشن تو ڈپرشن ایسا مرض ہے کہ لاگو پڑ جاتا ہے بہت سو پڑ جاتا ہے اس میں بھی مالداروں کو زیادہ ملے گا یہ مرض عوام میں مزدوروں میں یہ کم ملے گا میرا اندازہ کہیں مال پھنس گیا کہیں نقصان ہو گیا ٹینشن لگ گیا ذہنی دباؤ آ گیا اب کیا اس کو بے چینی رہے گی اداسی چھائی رہے گی کوئی اچھا نہیں لگے گا کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہے گا چہرے پہ نہیں لوگوں سے میل جول میں دل نہیں لگے گا کونے میں پڑے رہو کسی سے ملنا نہیں ہے جلدی غصہ آ جائے کوئی بات نہ کرے نہ کام میں دل لگے نہ عبادت میں دل لگے نہ نمازوں میں دل لگے نہ کاروبار میں دل لگے نہ نوکری میں دل لگے اور آدمی مطلب بجا بجا سا اداس اداس سا ہوتا ہے یہ ڈپریشن کی علامات. تو اس کا علاج جو ہے نا ڈاکٹر سے رجوع کرے ڈاکٹر کچھ آرام کی ہو سکتا है कि سورت बनाए اس میں نیند بھی जाती جاتی ہے में میں نیند بھی نہیں آئے گی آئے گی تو بہت کم آئے گی چوک پہ جاگ جائے گا ایک تعداد ہے کہ جن کو یہ مرض ہوتا ہے ڈپریشن کا کچھ علامتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ڈپریشن ہے نہ یہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں آگے چل کے یہ بڑے مرض کی سورج اختیار کر سکتا ہے ہارٹ ٹربل ہو سکتا ہے فالج گر سکتا ہے مہاج اللہ Allah نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو کے مشورے پر عمل کریں گے تو ان شاء ہیلو نے ہیلونے کی صورت نکلے گی اور یہ ڈپریشن جو ہے نا بعد اوقات بغیر علاج کے بھی تھوڑے دن کے بعد خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اب جیسا ڈپریشن کا پریشر ماں ناراض ہو گئی باپ ناراض ہو گیا تب بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن آ پھر سیٹ ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کوئی ایسا مرض ہمیں نہ دے جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے ہماری نمازوں میں رکاوٹ بنے ہمارے دینی کاموں میں رکاوٹ بنے اللہ تعالی ہم آفیت طلب کرتے ہیں ول تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمد مختلف موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف توجہ رکھنا بہت اہمیت کا حامر ہوتا ہے اور اسی میں سے ایک موضوع ہے رشتوں کی پہچان اور لازمی بات ہے جو نیو جنریشن ہوتی ہے اس کے تعلق سے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے نئی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ اصل ہمارے رہنے کے انداز الفاظ طور طریقے بچوں پر مدنی منوں پر مدنی منوں پر بہت زیادہ اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں تو لہٰذا ایک مدنی معاشرے کے لیے بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہوتی ہے اسی موضوع میں سے ایک موضوع کا مدنی گلدہ آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کی سبھی قوموں کا قیمتی سرمایہ بچے ہوا کرتے ہیں یہ کول بھی زبان زدہ عام ہے کہ بچے من کے سچے ایک اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کم و بیش دو ارب بچے ہیں اور یہ تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اب بدریج در اس میں کمی واقع ہو رہی ہے بچے اس وقت دنیا کی آبادی کا کم و بیش تیس فیصد ہے لیکن یہ ہمارا سو فیصد مستقبل ہے رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو رشتوں کی پہچان کیوں کر کروائی جائے رشتوں کی پہچان تو عام طور پر کرواتے ہیں لیکن اب یہ نہ کہ چونکہ وہ انگلش کا رواج ہو گیا ہے تو اس لیے اب وہ صحیح میں رشتوں کی پہچان ہو نہیں پا رہی اب کیا عوام ہو یا گھر کا خاندان کا کوئی فرد ہو اب اس کو وہ انکل بولتے ہیں اب وہ کیسے پہچان ہو سگا چچا وہ بھی انکل ہے اب جس کو ہم تایا بولتے ہیں اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا تایا ہوتا کیا ہے بڑے ابا بڑے ابا بھی بولتے ہیں تو میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ تایا کون ہوتا ہے باپ کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں چچا چاچا چاچو گجراتی میں بولتے کامن دربار میں بھی کاکا بولتے ہیں لیکن اب نہیں بولتے اب تو انکل بولتے ہیں سب کو چاہے مامو ہو چاہے چاچو ہو چاہے پھوپھا ہو چاہے خالو ہو یہ سب کو انکل पे ہیں اب یہ پہچان خلاص ہو گئی اچھا ایک تو یہ آفت آئی ہوئی ہے انکل ٹپک پڑے میں اس کو چڑا نہیں سکتا میں سمجھے پڑوسی کو بھی انکل سب کو انکل ہیں اچھا دوسرا یہ کیا خالہ دادو مامو دادو پھوفی دادو دو چچا دادو تایا دادو سب کو ایک ہی لقب دے رکھا ہے میرا کزن ہے جان کراؤں گا اچھا پھر کھالا ہو پھوپھی ہو مامی ہو آٹھی اس کو آٹیاں مارتے ہیں کیا کریں سب آنٹیاں ہیں ہماری اردو زبان اتنی پیاری ہے سب کے الگ الگ رشتے بیان ہیں تو باپ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بولتے ہیں چچا باپ کا جو بڑا بھائی ہے اس کو کہتے ہیں تایا بڑے بڑے ابا بڑے ابا بھی بولتے تھے اب یہ سب انکل ہیں اب اس میں رشتے کی پہچان کیسے کروائی جائے تو یہ کہ جو نہ سمجھو اس کو مجھے سمجھانا پڑے تو الگ بات ہے ورنہ یہ سب کو بتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں بھائی چچا تایا کی پہچان کروائیے تو سب کو چاہیے کہ خاندان کے رشتوں کی پہچان کریں اور دودھ کا رشتہ ہو تو اس کی بھی وہ شہرت کریں دودھ کے رشتے بھی تو ہوتا ہے نا اس کو مشہور کریں ورنہ یہ کیس ہمارے سنے ہوئے کہ آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں بعد میں پتا نہیں چلتا نا دودھ کے رشتے کا جب پتا چلتا ہے کہ بچے ہو گئے اور اب اب ثابت ہوگی یہ تو دودھ کا رشتہ تھا ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا اب یہ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور بولو ماں کے دروازے بجاتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اور دین کا درد رکھتے ہیں خوف خدا رکھتے ہیں ورنہ مجبوری ہے اللہ معاف کرے گا یوں کر کے بڑے بوڑھے بٹھا دیتے ہوں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو دودھ کے رشتے جو ہیں جو ثابت ہو دودھ کا رشتہ تو نکاح تو ہے ہی حرام نا اس سے تو اس کا پتا ہونا چاہیے خاندان کو سب کو کہ یہ میرا دودھ کا بیٹا ہے یا دودھ کی بیٹی ہے دودھ کے رشتے کی تو یہ اچھی بات ہونا چاہیے وَلا تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ محمد محمد رشتوں کی پہچان کے مدنی گلدسے کو آپ نے دیکھا ایک مدنی پھول یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ امیر السنت کے کچھ جو ہیں وہ خاندانی رشتے دودھ کے ہیں آ, تو امیر السنت کی جو دودھ کے رشتے سے پوتی ہوتی ہیں تو اس تعلق سے چند پوتیاں ہیں امیر السنت کی اور امیر السنت وہ رشتہ مشہور کرتے ہیں اور میں نے خود جو میرا اپنا تجربہ ہے کہ یہ مدری چینل پر یہ اس رشتے کے ساتھ یہ مدنی منی آ جائے تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہ دودھ کا رشتہ ہے اور دودھ کے رشتوں کو مشہور کرنے کا وس میں نے الحمدللہ للہ امیر السنت میں پایا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے رشتوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے بالخصوص دودھ کے رشتوں کو مشہور کیا جائے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک شیر کی طرف امیر السنت کے مختلف اشعار آتے ہیں جو مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چلا ہوں ایک جانی روزا چلا ہوں ایک مجرن کی طرح میں جان دے آکا نظر شرمندہ شرمندہ مدن لگ ز لگ نظر شرمندہ شرمندہ مدن لغ زیدا لغ بہرحال یہ ایک آپ کو ہم نے شیر دکھایا مختلف ناظر کے ساتھ جو امیرہ علیہ سنت کی مختلف مواقع پر کیفیت ہوتی ہیں ماہ الحجا کے اندر بالخصوص حاجیوں کے قافلوں کے وقت ان کی وا... واپسی کے وقت ان کے پیغامات موصول ہوتے وقت اور اس طرح کے ملتے ہیں تو مختلف مناظر کے ساتھ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ فضول باتوں کے تعلق سے مدنی خاکہ دکھایا جاتا ہے دن رو آپ کیا کرو گے بیٹے کے کون سے فلائٹ میں آئے کب آئے کتنے بجے آئے کہاں رکو گے کہاں رکو گے وہاں رکو گے پالتو بات ہے بیٹا ہاں جب ضرورت ہو تو آدمی پوچھے آپ کون سے فلائٹ سے آئے کتنے بجے آئے یہ پوچھ کر کریں گے کیا اس کی ضرورت کیا فضول باتوں کا بھی سہمت کے دن بیٹا حساب ہوتا ہے پھر آپ تو چھوٹے بڑے بھی یہی بولتے ہیں کب آئے کتنے بجے آئے کہاں ٹھہرے ہیں تب تک رکیں گے اگر اس کی ضرورت ہو نا تو آدمی پوچھے بغیر ضرورت نہیں پوچھنا چاہیے بغیر ضرورت پوچھے گا تو فضول ہے کام کی باتیں کرنی چاہیے ورنہ پھر یہ کہ اس کا قیام دن فضول بات ہوا اس کے بجائے درست یہ پڑھ لے آدمی ہے نا تو اس کا ثواب ہے اللہ کا ذکر کر لے اس کا ثواب ہے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں گے تو جنت میں درخت ہو جاتا ہے الحمدللہ کہیں گے تو بھی جنت میں درخت ہوں گا اللہ و اکبر کہیں گے تو بھی جنت میں ایک ٹری بنایا جائے گا اس کے لیے تو فالتو باتوں کے بجے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ضیاء اللہ آپ نے مجھے اچھا منی پھول دیا بھیا علیہ سلو والے آئیے آپ کو ایک دلچسپ حکایت مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں. خبر نحمد مولانا رسول نبی الکریم ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا تھا اتنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے وہ گھبرا کر کھڑا ہوا شیر بھی پیچھے دوڑا اتنے میں گہرا گڑا آڑے آ گیا اس نے گڑے میں جھک کر دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آیا اب یہ بہت ڈرا کہ کرے تو کیا کرے آگے خطرناک سانپ ہے تو پیچھے خوفناک شیر اتنے میں اسے ایک درخت نظر آیا یہ اس کی ٹہنی سے لٹک گیا لیکن ایک نئی مصیبت پڑی ہوگی وہ یہ کہ ایک سفید اور ایک سیاح چوہا دونوں مل کر اس ٹہنی کی جڑ کو کتر رہے ہیں اب تو یہ بڑا گھبرایا کہ ان قریب یہ دونوں چوہے ٹہنی کاٹ ڈالیں گے اور میں گر جاؤں گا اور پھر شیر اور سانپ کا لقما بن جاؤں گا ابھی وہ اسی تردد میں تھا کہ اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑی اور وہ شہد پینے میں مشغول ہو گیا اور شہد کی لذت میں کچھ ایسا گم ہوا کہ نہ شیر اور سانپ کا خوف رہا نہ ہی دونوں چوہوں کا ڈر اچانک ٹہنی جڑ سے کٹ گئی اور یہ دھرام سے نیچے گرا شیر اس پر چھپتا اور اس نے چیر پھاڑ کر گڑے میں گرا دیا اور نگل گیا پھر آخ کھل گئی وہ ہے ایشو عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تا میں ہر گھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین حقیقت میں دنیا کی لذتے خواب کی طرح ہیں جو اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے وہ یقینا غفلت کی نیند سویا ہوا ہے موت آنے پر وہ جاگ اٹھے گا بیان کردہ خواب میں جنگل سے مراد دنیا ہے خوفناک شیر موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے. گڑا قبر ہے جو آگے ہے وہ سانپ برے اعمال ہیں جو قبر میں ڈسیں گے اور دو سفید و سیاہ چوہے دن اور رات ہیں اور وہ ٹہنی زندگی ہے جسے وہ کاٹ رہے ہیں اور شہد کا چھتا دنیا کی فانی لذتے ہیں جن میں مشغول ہو کر انسان شیر یعنی موت گڑا یعنی قبر سانپ یعنی سزائے اعمال بد اور سیاہ و سفید چوہوں یعنی دن اور رات کو بھول جاتا ہے مگر وہ دونوں چوہے یعنی دن اور رات مل کر اس کی زندگی کی شاخ کو برابر اترتے رہتے ہیں جو ہی اس کی مدت پوری ہوتی ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم میں سے دھوکا کھائے گا یہ منقش صف ہے دس جائے گا رہنا غفل یاد رکھ پچھتائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد فیزان مزائی مذاکرہ سے تحریری طور پر گنگے بہروں کے بارے میں سوال جواب اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں الحمد للہ از وجل تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریر دعوت اسلامی کے تحت شعبہ مکتبۃ المدینہ امت مسلمہ کے علم دین میں اضافے کے لیے مختلف اسلامی کتب و رسائل کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اسی مبارک مقصد کے تحت مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے میں بیان کردہ مدنی پھولوں پر مشتمل رسالے لے گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب کا اجرا کر دیا ہے جس میں آشقان رسول کے لیے موجود ہے کیا گونگا بھولنے کی قدرت رکھنے والوں کی امامت کر سکتا ہے تو کیا گونگا گونگو کا بھی امام نہیں ہو سکتا کیا گونگا زباح کر سکتا ہے گونگے کا نکاح کس طرح ہوگا اللہ کا اشارہ گونگے بہرے کس طرح کریں؟ معلومات سے کوڑا گونگا بہرا اور اس کے علاوہ بہت کچھ رسالہ قسط پانچ گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب کل صفحات پچیس اپنے مکتبۃ المدینہ ایک قریبی شاخ سے ہدیتن طلب کیجیے اپنے عزیز اقارب دوست احباب کو توفتن دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجئے ڈبلو تو جامع المدینہ کے طلباء کرام کچھ ہوتا ہے کلاس ورک کچھ ہوتا ہے ہوم ورک تو ہمارے سلسلے کا بھی آپ سمجھے ایک ہوم ورک کا نظام ہے جو رسالہ آپ کو بیان کیا جائے وہ رسالہ آپ پڑھ لیجئے اب ہم چلتے ہیں امیر رسنت کے اس آڈیو بیان کی طرف کہ آپ کی آواز جس کے ذریعے لاکھوں عاشقان رسول میں مدنی انخلا برپا ہوا جو عمل کی دنیا سے دور تھے وہ اس کی طرف راغب ہوئے بلکہ اس کے بہت سارے برکات حاصل ہوئیں وہ کیا آواز تھی کیا انداز تھا آپ کو ہم دکھاتے ہیں بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک جنازہ گزرا اور اس کے ساتھ کافی لوگ گندے دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے جنازے کے نیچے ایک غمگی سوگوار بچی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں کی جھڑی برس رہی ہے روتی ہوئی توڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے حضرت سید اور رحسن رضی اللہ اباڑا عنہ نے اس مشروم کا جنازہ پڑا نماز جنازہ سے باد پراغت لوٹ آئے دوسرے دن صبح وہ اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی غمگین بچی وہی افسوسہ بچی وہی یہ تین بچی روٹی ہوئی قبرستان کی طرف بڑی چلی جا رہی ہے اپنے والد کی قبر پر پہنچی بچی نے اپنا رستار اپنے والد مخروم کی قبر پر رکھا فوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور کہ جا رہی ہے اے بابا جان اندھیری رات میں بغیر چراغ اور اے بابا جان کل رات کو میں نے آپ کے لیے چراغ روشن کیا تھا آج رات قبر میں کس نے چراغ روشن کیا ہوگا اے بابا جان کل رات آپ کے لیے میں نے بستر بچھایا تھا آج رات کس نے بستر بچھایا ہوگا کیوںکہ اے بابا جان اور کسی کے کفن کو جنمتی کفن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آپ کے گفن سے بدل دیا جاتا ہے اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو قبر میں اتارا جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا کار وہ ضرور پچھتاتا ہے نیک اس لیے پچھتاتا ہے کہ نیکیوں میں ایک اور مزید اضافہ کیوں نہیں کیا کھلا اتنا وقت میں نے اللہ کی یاد کے گزارا؟ غفلت میں کیوں گزارا اور کا اس لیے پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے نا فرمانیا کیوں کی میرے نے کیوں کیے میں نے نمازوں کو کیوں برباد کیا میں نے روپوں کو کیوں برباد کیا میں چھوٹ کیوں بولتا رہا میں تاڑی کیوں مٹاتا رہا میں فلم ڈیلا میں کیوں دیکھتا رہا اے میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی تو صدر کی پہلی بات کس قدر دردناک ہے کس قدر حوفناک ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور یہ ایک اصول ہے جب اس طرح دین کی خدمت ہوتی ہے تو لازمی بات ہے وہ دین کی خدمت کی پذیرائی بھی ہوتی ہے اور الحمد للہ سنت کے اس انداز پر سنت جو آپ کے مدنی کاموں کو دیکھ رہے تو ان کے تاثرات بھی ہوتے ہیں کہ جس انداز سے کام ہو رہا ہے جس انداز سے فوائد ہو رہے ہیں دینی طور پر اس تعلق سے ایک سلسلہ ہوتا ہے اور ہم آپ کو تاثرات میں سے ایک عالم صاحب کے تاثر پہلے سناتے ہیں دکھاتے ہیں اور پھر مزید ہم آگے چلتے ہیں چلیے جی امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس فاضل الرزی صاحب نے محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو عام بھی کیا اسی کے ساتھ میں اس کے اعلی حضرت بھی لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے اللہ کا احسان و کرم تو یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ اور مجھے پتا لگا کہ یہ کئی ملکوں میں جاب اسلامی پھیل گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلک اعلی حضرت کو اور عام کرے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے داوز اسلامی سرکار دور صلی اللہ تعالیٰ کی محبت کو عام کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہے الحمد للہ اس ہر کام سے یہ فقیر حقیر منانی متفق ہے سبحان اللہ, اللہ فضل و کرم ہے داوز اسلامی جو اہل سنت کا کم اور اہل سنت کا کام اس کو عام کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اسی طرح آ... لازی بات ہے امیر السنت کی ذات کے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے زندگی میں کے گزارنے کے انداز واقعات دوسروں کے لیے درس کا سامان بھی ہیں اور سیکھنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں سمجھ میں آتا ہے امیر السنت نے کس انداز سے دعوت اسلامی کے اس مدنی پیغام کو عام کیا جو آپ نے نظام بنایا اور امیر علیہسنت کے واقعات کو بھی ہم کچھ آپ کو پیش کرتے ہیں آئیے آپ کو تذکرہ سنت میں سے کچھ سناتے دعوت اسلامی سے میرا تعلق 1983 سو تقریباً بنتا ہے امیر علیہ سے میری ملاقات 1983 میں مینارا مسجد سکھر میں ہوئی وہیں پر پہلی بار سے میں بیٹھ ہوا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے شرجہ مبارک لکھ کر دیا انیس میں پھر میری شادی کا پروگرام تھا امیر تشریف لائے کچھ اسلام بھائیوں نے بتایا کہ خلیل کی شادی ہے تو امیر سنت نے پھر روپے مجھے شادی کا تحفہ عناص فرمایا پھر ستانوے میں حج کے دوران خانہ کعبہ میں ملاقات ہوئی تو وہاں پر حضرت صاحب کے ساتھ طواف کرنے کا بھی موقع ملا اور وہاں پر مشتاق بھائی جو ہمارے پرانے ناخوائے اور شہزادہ حضور کے ساتھ طواف کرنے کا موقع ملا طواف کے دوران سنت جو ہے بالکل نگاہیں نیچے کیے ہوئے اور دیوانہ بار طباف فرما رہے تھے اور بڑی رقط انگیز ماشاء اللہ دعائیں الحمد للہ وہاں پر بھی باقاعدہ مشتاق بھائی کی آواز اور مشتاق بھائی کا لب و لہجہ اور ماشاء اللہ اپنا انداز کے بعد سفا مروہ کئی بھی ہم نے کی ان کے ساتھ وہ ایسی یادیں ہیں کہ اس کو ہم بھول نہیں سکتے پوتی کی ورادت ہوئی ہے تو امیر السنت کا وہاں جانا ہوا اور یہ بھی ذہن تھا کہ آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھایا جائے ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے مگر ہم آپ کو پہلے امیر سنت کا وہاں جانا اور اس کا ایک مدنی گلدستہ جو ہمارا تیار ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دکھائیے علی اللہ چودہ سو اڑتیس نے گری کے ربی ال شریف کی آج اس چھبیس میں شب قریب زادہ حاجی ابو ہلال بلال غزہ کے یہاں مدری منی کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام میں نے اروا رکھ لیا ہے اور اب ہاسپٹل آیا ہوں انشاءاللہ شاء مدری منی کے کام میں آزاد دوں گا سیل رشمی کی نیت کی ہے میں نے پیار بھی کروں گا ان شہزادہ بلال کے یہاں مسلم منی کیا مزمن ہوا ہر قدم پن خدا ان کی مزے بڑا خاصدوں سے بچا ان کو آباد رکھ آلیا تار پر فضل صلى <سلام> الله وسلم وبارك الله أقل الله أقل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه الله اكبر الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر رکھے خود رکھے اس بہت سے مدر پھول ہیں ایک تو آپ نے سر رحمی کی نیت بھی کی تو آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھیے کہ پہلے میں ایک چیز بیان کروں آ, ہمارے شہزادہ حاجی بلال جو ہیں ان کے جو شہزاد حاجی ہلال ہیں آ, ان کی پیدائش ہوئی تھی بارہ ربی الا اول کو اور اروا اتاریا جو آپ کی شہزادی ہیں ان کی ولادت جو ہے وہ چھبیس ربیع الاول کو ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اذان دینے کا عمری طریقہ بھی ہم نے دیکھا اذان باز بالکل کان یوں لے کر جا کر بہت زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب انداز سے کر رہے ہوتے ہیں تو امیر سنت کے ذریعے ہم نے عمری طریقہ دیکھا آپ نے شہد بھی چٹایا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نابالغ بچے ان کو جیسے پیسے عام طور پر دیے جاتے اس پر تو وہ شہزادے حاجی بلال کی ملک کرنے کی بھی صورت بیان کی تو بہت سے مدنی پول اس ایک مختصر سے مدنی گلدستے میں ہمارے لیے بھی ہیں اور بہت سو کے لیے دلچسپی کا سامان بھی دلجوئی کا سامان بھی اس مدنی گلدستے کے اندر ہوگا اور ساتھ ہی مدنی مد مد مد مد پھول بھی دوں کہ امیر سنت نے ایسے موقع پہ لازی بات ہے سنت کو جیسے ہی اطلاع ملی تو بہت سو نے مبارکباد دی تو آپ نے بڑی پیاری تحریر نے جو ہے وہ اس کا مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھے بڑی پیاری تحریر کے اندر اس کا ریپلائی دیا اور یہ توجہ میں نہیں رہا ورنہ یہ تحریر آپ کو پہلے سے تیار کر کر رکھی ہوتی تاکہ دکھائی جاتی اور اس وقت میرے پاس تو ہے یہ تحریر اب میں پتہ نہیں دکھا سکوں نہ دکھا سکوں کہ یہ تیری ہے وہ کہ اس کے اندر مسواک رکھ کر نالے پاک رکھ کر اور اس انداز سے بڑے اہتمام کے ساتھ امیر علس نے یہ ان کو جواب دیا ہے جنہوں نے امیر علیہ سنت کو یہ دیا مثال کے طور پر مبارکباد دی آپ نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھ امیر السنت کے الفاظ یہ مجھ غریب کو پوتی کی ولادت پر مبارکباد عنایت فرمائی جزاک اللہ و خیرہ دعا کیجیے نو مولود اور مجھ سمیت میری ساری آل کی بے حساب مغفرت ہو جائے آمین ہم اپنے اختتام کی طرف آ چکے ہیں آخر میں آپ کو ہم ایک مداری گلدستہ دکھاتے ہوئے اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں فیضانِ مداری مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ عز و جل علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکر رضا کو کہ دیا عالم پہ آشکار, آشکار یہ تیرا پوچھا کام ہے